اعوذ باللہ السمیل علیم من السیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفقه زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطارات من الذہب والفضت والقیل المسوامات والانعام والحرف ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المعاب خاموش ہو جائیں بھئی اواز نائی زئینا لنسی زئینا مزین کی گئی ہے خوش نما بنائی گئی ہے خوبصورت بنائی گئی ہے لنسی لوگوں کے لیے حب شاہواسی یہ اس کا نائب الفائل ہے زئینا کا کیا چیز مزین کی گئی ہے شاہواس پسندیدہ چیزوں کی محبت محبت پسندیدہ چیزوں کی پسندیدہ چیزوں, پسند چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے لنسی لوگوں کے لیے زینا مزین کی گئی ہے لناسی لِن لوگوں کے لیے شہواتی نفسانی خواہشات کی نفسانی خواہشوں کی محبت من انسائی یہ من ہے بیان یہاں پر من کس کے لیے ہے بیان کے لیے کہ وہ ہیں کیا کیا شہوات نفسانی انسان کا نفس جس کی خواہش رکھتا ہے جس کو پسند کرتا ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں من میننسائی عورتیں ولبنی اور بیٹے ول قانا اور خزانے جمع کیے ہوئے تناطیر کا واحد ہے کنتار مال کثیر بہت زیادہ مال کو کنتار کہا جاتا ہے ٹھیک ہے مکندارا جمع کیے گئے کنا خزانے المتارا جمع کیے گئے جمع کئے ہوئے خزانے کی سونے چاندی کے سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے والخیل مسبامہ اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے خیل گھوڑے المسبامہ نشان لگائے ہوئے والانعامی اور جانور چوپائے مویشی و اور کھیتی یہ چیزیں کیا ہیں نفسانی خواہشوں میں شامل ہیں ٹھیک ہے ان کی محبت انسان کے دل میں مزین کی گئی ہے خیل گھوڑے مسا نشان لگائے ہوئے نشان زدہ گھوڑے زالی کا الحیات الدنیا دنیا یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے الحیات دنیا دنیاوی زندگی متا سامان واللہ ان حسن رسن المآب اور اللہ اس کے ہاں اچھا ٹھکانا ہے اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانا ہے اصل میں تھا حسن الم آبی اند اللہ لیکن ترکیب میں تقدیم و تاخیر کی ہے حسر پیدا کرنے کے لیے کہ اچھا ٹھکانا اللہ ہی کے پاس ہے کسی اور کے پاس اچھا ٹھکانا نہیں ہے شہوات, شہوات ان کی جمع ہے کسی مرغوب چیز کی طرف نفس کا کھینچ جانا کسی مرغوب پسندیدہ چیز کی طرف انسانی دل کا نفس کا کھینچ جانا اس کو کہتے ہیں شاہوا اس کی جمع کیا آتی ہے شہوات ٹھیک ہے تناطر کنتار کی جمع ہے یہ مال کثیر کو کہتے ہیں متا اس سامان کو کہا جاتا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے اللہ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں عورتیں بیٹے جمع شدہ خزانے سونے چاندی کے نشان زدہ گھوڑے یہ سب متاح ہیں متا فائدے کی چیزیں ہیں دنیا بھی لیکن ان سے فائدہ اٹھانا ہے شریعت کی حدود میں رہ کے شریعت کی حدود کی مخالفت کی تو پھر گناہ ہو جائے گا مشتاق سے مشتاق ہے خیل کو کہتے ہیں تکبر کو تکبر خیل گھوڑا گھوڑے کی چال میں ایک طرح کا تکبر آ جاتا ہے بندہ گھوڑے پہ سواروں کو ویسے ہی چوڑا ہو جاتا ہے پھول جاتا ہے ایک وہ سائیکل پہ سوارو چی چو چا پٹ کسی نے پڑھی ہے کہانی مرحوم کی یاد میں ہمارے دور میں ہوتی تھی اردو کلاس کی کتاب میں کہانی مرحوم کی یاد میں مرزا ظاہردار بیگ اور اس طرح کی کہانیاں وہ ہوتی تھی اصل میں وہ پترس بخاری کا مضمون ہے پترس بخاری مضامین پترس بخاری مل جاتی چھوٹی سی کتاب وہ لے کے پڑھنے بڑی مفید ہے اس میں اس نے ایک سائیکل کی مثال دی ہوئی ہے وہ بیچارے اس کی ہر چیز ہی تھی بہرحال ایک بندہ وہ اس طرح کی پھٹیچر قسم کی سائیکل پہ سوار ہو جو ہر مرتبہ پیڈل دبانے کے ساتھ چین چینچا پھٹ پھٹ پھٹ سی آوازیں نکالے اور وہ بندہ جب لینڈ کروزر پہ سوار ہو جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے پھول جاتا ہے یعنی سواری کی وجہ سے بندہ پھول جاتا ہے اس میں تھوڑی اس طرح میں آ جاتی ہے میں تو گھوڑا جو ہے گھوڑے کی سواری میں گھوڑے کی چال میں بھی بندہ تھوڑا سا پھول جاتا ہے اس کی چال میں بھی تکبور ہے بڑا اکر کے تیٹ ہو کے گھوڑا چلتا ہے پترس کے مضامین مضامین پترس پیترس بخاری اچھا ادیب تھا یہ تو اس لیے اس کو خیر کہا جاتا ہے مسفباما مسفباما کا معنی نشان زدہ جن کو نشان لگائے گئے ہوں کہ بڑے عمدہ اور اعلی گھوڑے ہیں اور اگر اس کو سومن سے مشتاق مان لیں تو پھر معنی ہوگا چرنے والے گھوڑے سومن سے مسف باما کو مشتاق مانیں گے تو مطلب چرنے والے الام انعام نعم کی جمع ہے اس کا معنی ہوتا ہے اونٹ بکری بھیڑ گائے چار قسم کے جانور اللہ تعالی نے کہا یہ سارے کے سارے کیا ہیں متاح ہیں متاح لگا نشان لگاتے ہیں نا کہ یہ عمدہ آلہ گھوڑا ہے پل کہہ دیجئے بے حکم بخیر مندالی کم انشاوات سے بہتر چیز کے بارے میں کل کہہ دیجئے آ انب بھی آ کیا انب میں تمہیں نہ بتاؤں آب بھی حکم میں تمہیں بتاؤں بخیر کم اس سے زیادہ بہتر اے مخاطبو دین لین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اللہ سے ڈرے ان ان کے رب کے ہاں جو لوگ متقی بنے ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنات باغات ہیں جنات باغات ہیں تجری چلتے ہیں من تیہ اس کے نیچے سے الانہار دریا انہار دریا حدیث میں آتا ہے کہ میں نے دو چار نہریں دیکھی فائدہ اربات ان چار نہریں نہرانے ظاہران و نہرانے بات نانے دو نہریں ظاہری دو باتنی باطنی جو نہریں تھی فل کوسر و وہ کوسر اور سرسبیل اور ظاہری نہر کیا ہیں فن نیل و نیل اور فرات نہرے نیل نہر فراس آپ فراس کو کیا کہتے ہیں دریائے فرات دریائے دریا نیل دریائے فرات عربی میں نہر کا لفظ دریا پر بولا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرات اور نیل کو نہر کہا ہے اور وہ ہمارے نزدیک کیا ہیں دریا نہر کی جمع انہار نہر کا معنی دریا ایک اور بات بھی دین میں رکھنا وہ یہ کہ کسی نے پہاڑی علاقے کا سفر کیا ہے اچھا وہاں پہ جو دریا ہوتے مثال کے طور پر دریائے نیلم جہلم اس کی چوڑائی اور آپ کی یہ جو جی ٹی روڈ پہ نہر ہے اس کی چوڑائی کس کی چوڑائی زیادہ ہے نہر کی چوڑائی اس دریا سے زیادہ ہے ٹھیک ہے ہماری اس نہر کی چوڑائی اس دریا سے تو اس طرح کی بڑی ساری نہر کو بھی نہر عربی میں کہہ لیں آپ کہہ سکتے ٹھیک ہے اسے چھوٹی چرائی والا اب جن لوگوں کو پتہ نہیں نا کہ یہ دریا ہے اس نے دیکھا ہوا ہے سترج راوی جیلم وہ بڑے بڑے دریا دریائے سندھ وہ ادھر جب جاتا ہے تو کہتا ہے یہ شہد نہر جا رہی ہے کیونکہ اس نے اسے بڑی بڑی نہریں دیکھی ہوتی ہیں پنجاب میں والے نے تو وہ اس پہاڑی علاقے کے دریا کو وہ نہر سمجھتا ہے اچھا یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے مماثلت کا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے لفظ نہر کا معنی اردو زبان میں نہر بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جدول پول کہہ دیجیے اُنب بھی کیا میں تمہیں بتاؤں بخیر منظال اس سے بھی بہتر چیز للتا ان لوگوں کے لیے جو متقی بنے ان دور ان کے رب کے ہاں جنات ان باغات ہیں تجری چلتے ہیں من تحتیہا ان کے نیچے سے الانہار دریا خالدین فیحا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ ازواج متحرا اور نہایت پاک صاف بیویاں ہیں وہ رضوان مین اللہ اور اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی ہے رضوان کی جو تنمین ہے نا یہ تعظیم کے لیے بہت بڑی خوشنودی ندی وہ اللہ اور اللہ تعالی بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے رضوان اللہ کی خوشنودی یہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ فرباتے اور رضوان من اللہ اکبر اللہ کی طرف سے تھوڑی سی رضا مندی بھی بہت بڑی ہے سب سے بڑی ہے وہاں پہ جو رضوان رضوان من اللہ اکبر میں جو تنوین ہے وہ تقلیل کے لیے ہے تقلیل کے لیے اور یہاں پر تعظیم کے لیے ہے اللہ کی بہت عظیم خوش ندی بھی ہوگی جنتیوں کے لیے اتنی بڑی خوشنودی ہے کہ اس میں سے جو بالکل معمولی سی اللہ کی خوشنودی ہے وہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے اللہ من نے یقو لوں یقولون وہ لوگ جو کہتے ہیں ربانا اے ہمارے رب انا بے شک ہم آمن نہ ایمان لے آئے فغفر پس تو بخش دے لنا ہم کو جنوبا ہمارے گنا واقعی اور بچا نہ ہم کو واقعی اور بچا نہ ہم کو عذاب النار آگ کے عذاب سے اصفاب رینا کرنے والے وسفا اور سچ کہنے والے سچ بولنے والے ولقان اور فرما برداری کرنے والے حکم ماننے والے ول اور خرچ کرنے والے ول مصیری اور رات کی گھڑی میں سہری کے وقت بخش طلب کرنے والے بخشش مانگنے والے بات پوری <تصفح> امر ادر کا سیزا ہے شاہد اللہ اللہ تعالی نے گواہی دی لا اللہ کہ یقیناً کوئی اللہ برحق محبود برحق نہیں ہے اللہ مگر وہی ول ملائی کا اور فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی وہ العلم اور علم والے انہوں نے بھی بالقسط اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے شاہدہ کے تین مفول ایک اللہ دوسرا ملائکہ تیسرے ال العلم یہ تین مفول ہیں شاہدہ کے گواہی دی اللہ نے فرشتوں نے اور اول العلم نے کس بات کی اللہ ہُ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی اور محبود برحق نہیں ہے قائم بالقسط اس حال میں کہ وہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے انصاف کے ساتھ قائم ہے انصاف پر قائم ہے لا اللہ اللہ اس کے سوا کوئی محبود برحق نہیں ہے العزیز سب پر غالب ہے العزیز سب پر غالب ہے الحکیم کمال حکمت والا ہے الحکیم کمال حکمت والا ہے ٹھیک ہے شہادت شہادت گواہی دینا گواہی دی اللہ نے اہل علم نے فرشتوں نے شہادت کہتے کس کو ہیں زبانی بات کر دینے کو گواہی نہیں کہتے شہادت ہوتی ہے پورے پختہ علم یقین کے بعد بات کرنا گواہی دینا ٹھیک ہے اور کا بالقسط انصاف پر قائم ہے کون یہ حال کس کا ہے اللہ کا شاہد اللہ اللہ لا اللہ الا کا تو ولمی کا امم بال قسط ترجمے کی سمجھ آ ہے اللہ نے گواہی دی فرشتوں نے گواہی دی علم نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اس حال میں کہ اللہ تعالی حق انصاف پر قائم ہے ترتیب سمجھ آ گئی نا ترجمے کی اس کو اب گڑبڑ نہیں کر دینا اندین اند اللہ الاسلام یقینا دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے وہ مختلا فل دینا اوت الکتابہ اور نہیں اختراف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی اللہ مگر ممبا جا اس کے بعد کے ان کے پاس علم آگیا بغیم بیناہم آپس کی زد کی وجہ سے بغیم بینہ ہوں آپس میں ضد کی وجہ سے یہ کیا ہوگا مفہول لاہو مفول مفول لاہو لا جس کی وجہ سے فیل کیا جائے تو ان کا انکار کیوں تھا زد کی وجہ سے تو میں یک فر بھی آیا کہ اللہ اور جو اللہ کی آیات کا افر کرتا ہے فعن اللہ تو یقینا اللہ تعالیٰ سلی الحصاب بہت جلد حساب لینے والا ہے فعن ہا جو تو اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں فقول تو کہہ دے اسلم تو میں نے تابے کر دیا وجیا اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے تاب اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی یعنی میں نے بھی میرے پیروکاروں نے بھی اپنے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے تابے کر دیا وقول اور کہہ دیجئے للہ دینا ان لوگوں کو ات الکتابہ جن کو کتاب دی گئی ول اور ان پڑھ لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ان کو بھی اور ان پر لوگوں کو بھی کیا کہہ دے اسلم تم کیا تم اسلام لے آئے ہو کیا تم تابع ہو گئے ہو فائن اسلام اگر وہ تابع ہو جائیں سوکھا دہتا تو پھر وہ ہدایت پا چکے وہ ان اور اگر وہ منہ پھیر لیں ان طلو اگر وہ منہ پھیر لیں سما علکل بلاگ تو یقیناً آپ کے ذمے ہے پہنچا دینا آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے وہ اللہ اللہ تعالی بصیر بالعباد بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے بصیر خوب دیکھنے والا ہے بالعباد بندوں کو چلیں اس کو دہرائیں کون کھڑا ہو کے دہرائے گا ابھی ابھی اونچی آواز سے کھڑے ہو کے دہراؤ اونچی آواز سے پڑو سارے سنو بھائی